حضور قرآن پڑھا گے ہے بال واسطہ تم حضرت کے شاگرد ہو اب استاد کا بیان ہے میرے محترام اس صورت کا ابتدا بڑا مشکل ہے اب دیکھو زہری معنیٰ کرو نا تو معنی غلط بنتا ہے نہ تھے کافر اہل کتاب اور مشرقین سے پھرنے والے پھر نہیں سکتے تھے یہاں تک کہ آج جائے ان کے پاس دلیل رسول اللہ کائے پڑھے صوفہ متارتن تو پھر پھر جائیں گے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 اس کا معنی یوں نہ کرو نہیں کافر اس کا معنی کرو نہ تھے کافر الفظ لکھ کرو یعنی ان کا پہلا کفر بڑا سخت تھا نہ تھے کا لفظ لکھ سو تب ہوگا اور ساتھ سالی کو ضرورت بے ساتھ محمدیہ دیا ضرورت بے ساتھ مہم دیا نہ تھے کافر اہل کتاب سے اور مشرقین سے کس وقت جی قبل سات یہ بھی لکھو حضور کی بےسخ سے پہلے نہ تھے کافر اہل کتاب سے اور مشرقین میں سے بعض آنے والے اپنے کفر سے منفقین ان قفر ہے بعض آنے والے اپنے کفر سے حتیٰ ملبیہ نا یہاں تک کہ آ جائے ان کے پاس دلیل قوی تب بعض آئیں گے اور دلیل قوی کیا ہو رسول من اللہ یہ بدل بنے گا بیہ ناتبہ بدل اللہ کا رسول ہے اللہ کی طرف سے کہ پڑھے صحیف پاک صحیفوں سے برادیں یہ اورات ورک کہ پڑھے صحیح پاک فی ہا ان کیے اور ان صحیفوں کے اندر احکام ہوں مضبوط یا کتب کا من کتابیں نہ کرو مزامین و احکام کہ ان صحیفوں کے اندر احکام ہوں مضبوط آ جائے ایسا نبی تو پھر توقع ہے پھرنے کی لیکن نبی بھی آ گیا سمجھایا بھی صحیح لیکن اناد و ضد کے اندر رہے پھرے اب اگلی آیت یہی کہہ رہی ہے کہ نہیں پھرے اگلی آیت کیا کہتی ہے آ توقع تھی کہ پھر جائیں لیکن آنے کے باوجود ہی نہیں پھرے نبی بھی آ گیا تبری بھی کی وما تفرہ کا اور نہیں متفرق ہوئے اب یہاں اب کا لفظ لکھ لو اور نہیں متفرق ہوئے اب وہ لوگ جو دیے گئے کتاب کو مگر بعد اس کے آ گیا اس کے بعد دلیل واضح وما و مرو حالانکہ نہ حکم کیے گئے تھے پہلی کتاب مگر تا کی عبادت کریں اللہ کی خالص کرنے والے واسطے اس کی عبادت کو یکسو ہو کر اور قائم کریں نماز کو دیتے رہیں زکوٰۃ کو اور یہی دین ہے مضبوط اب بھائی مسئلہ واضح ہوا ہے علماء کرام یا نہیں مشکل ہے اس کو پھر بھی خیال کرنا ان الزین انجام کپار بے شک جن لوگوں نے کفر کے اہل کتاب سے مشرقین سے وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہیں گے یہی لوگ ہیں بدترین مخلوق میں سے بری عمن مخلوق آگ انجام مومنین جو ایمان الملکی اچھے یہی لوگ بہترین مخلوق میں سے آئے بدلہ ان کا نزدیک رب ان کے جنات و عدن تجری من تاتل انہار خالدین افیہ آبادہ کئی دعا پڑا ہے رضی اللہ عنہم اللہ ان سے راضی وہ رب سے راضی یہ بڑا سمرہ ہے ذالک علی من خشی عربہ مستحقین جنل یہ اللہ کی رضا اور بہت ان لوگوں کے لئے ہیں جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے شہید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 یا و ڈبلو ڈبلو ڈاٹ لقد اسلام القمر کام